الحمدللہ رب الحمد للہ نورب العالمینا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بور جاہلیت میں مختلف قسم کے توہمات پائے جاتے تھے کئی چیزوں کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے ان میں سے ایک سفر کا مہینہ بھی ہے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا سمجھتے اسے منحوس قرار دیتے اس میں شادی بیاہ سفر کا آغاز اور اس طرح کے کام نہیں کیا کرتے تھے اصل میں اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی وہ یہ کہ حرمت والے مہینے ظلمقہ ذو ذوالحجہ اور محرم یہ تین مہینے حرمت والے مسلسل آتے ہیں اور اس کے بعد چوتھا مہینہ رجب کا ہے چار مہینے کل حرمت والے ہیں ان میں سے ظلقائے ذو ذوالحجہ اور محرم یہ حرمت والے احترام والے مہینے تھے جہلیت کے دور میں بھی لوگ ان کا ادب و احترام کرتے کافلوں کو نہ لوٹتے لڑائی جھگڑا نہ کرتے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتے تو ان تین مہینوں کے گزرنے کے بعد اگلا مہینہ سفر کا آتا ہے اور یہ سفر کا مہینہ حرمت والا نہیں اس مہینے میں پھر دوبارہ وہی لڑائیاں جھگڑے اور لوٹ کسوٹ رہزنی ہر کام پھر شروع ہو جاتا تو اس لیے وہ لوگ اس مہینے کو منحوس قرار دیا کرتے تھے یہ سفر کا مہینہ نبوست والا ہے منحوس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر باطل عقائد کی بیخ کنی کی ان کا رد کیا وہیں ان کے اس عقیدے کا بھی رد فرمایا اور ارشاد فرمایا لا فارا سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یہ عقیدہ درست نہیں کوئی مہینہ کوئی دن اللہ اب العالمین نے نحوست والا پیدا نہیں کیا آج بھی ہمارے اس دور میں بھی کچھ لوگ سفر کے مہینے کو نحوس والا سمجھتے ہیں منحوس قرار دیتے ہیں اور خیر کے کاموں کا آغاز اس مہینے میں نہیں کرتے یہ قیدہ جاہلیت والا ہے جس کو اسلام نے ختم کیا ہے پھر اسی طرح وہ جاہل لوگ سفر کے ساتھ ساتھ شوال کے مہینے کو بھی مدہوس سمجھتے تھے شادی بیاہ نہیں کرتے تھے ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی تو باقی تمام تر بیویوں میں سے کون ہے جو مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسند ہو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر شوال میں شادی ہوئی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی میاں بیوی بی میں آپس میں بنے گی نہیں لیکن اس کا ارادہ کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست کسی چیز میں بھی نہیں اگر نحوست ہوتی تو گھر گھوڑے اور عورت میں ہوتی کسی کا گزارا ان کیڑوں کے بغیر نہیں ہے اور سارے ان کو اپناتے ہیں گھر کے بغیر سواری کے بغیر بیوی بی کے بغیر کسی کا کوئی گزارا نہیں نحوس نام کی چیز ان کے اندر بھی نہیں ہے خواہ کسی چیز کو ملحوس قرار دے دیا جاتا ہے اور پھر اسے دوری اختیار کی جاتی ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے والا ہے آگے سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو سفر کے بارے میں جو جاہلی توہمات ہیں ان سے بچیں یہ عام دنوں کی طرح دن ہیں مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اس کی کوئی نا خاصیت ہے نہ اس کی کوئی خاص فضیلت اور اہمیت ہے نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست اور پریشانی والی بات ہے یہ توہم پرستی یہ جاہلیت کا کام تھا لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے عجیب عجیب قسم کے وہم اور توہمات ہیں وہ کسی کو صبح سویرے وہ بلی راستے کے آگے سے گزر جائے تو کہتے ہیں جی بلی راستہ کاٹ گئی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کسی کو چھینک آئے تو سمجھتا ہے کہ شاید کسی نے مجھ کو یاد کیا ہے وہ دیوار پہ قبا بیٹھ کے کائیں کائیں شروع کر دے تو عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ جی مہمان آنے والے ہیں لگتا ہے وہ کبا ہی بڑا عالم الگ بن گیا ہے جو مہمانوں کے آنے کی خبر دینے لگ گیا ہے الٹے سیدھے توہمات ہیں لوگوں کے یہ جاہلیت کے عقیدے اور نظریات ہیں اسلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے وما می جائل